جس وائے رحمٰن رحیم سامعین اکرام یہ قرآن سنہ ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتہ ہے ڈبلو ڈبلو دوسرا کہتا ہے وہ بھی بڑا بزرگ ہے کہتا ہے اگر استطاعت کے باوجود شادی کر لی شادی ہوگی نکاح جائز ہوگا اولاد ہوئی اولاد حلال کی ہوگی مر گیا مال چھوڑ کے مال اس کی اولاد کو ملے گا ایک کہتا ہے شادی نہیں ضلع ہے دوسرا کہتا ہے حلال ہے ایک کہتا ہے حیام ہے دوسرا کہتا ہے اولاد اپنی نہیں ایک کہتا ہے اولاد اپنی یہ کہتا ہے وارث نہیں وہ کہتا ہے وارث ہوں گے حضرت صاحب سے پوچھا کروں گا دونوں حق پر ہیں ہم نے کہا یہ کیا ہے حلال بھی حق پر ہے حرام بھی حق پر ہے یہ کیا کیا لگے دونوں بڑے بزرگ ہیں ہم نے کہا دونوں بڑے بزرگ ہیں لیکن دونوں غلطی کر سکتے ہیں اومنا کا لال غلطی کر سکتا اور اس والے نے دونوں کی پیروی کہانی حکم یہ کہتے کہ اختلافات کے خاتمے کا ایک ہی طریقہ ہے ان تنازعات الفیشین فردو ہو الا ہے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 لاہور کے اخبار میں چھپے داپ میں. کل آگے بھیا بات نہیں سن لوکل اڈیشن میں چھپا ہے میں نے تو دونوں کو حق کہا ہے اور کہاں ہے ایک حدیث کا بیٹا جو ڈمکے کی چوٹ کہے بڑے سے بڑا آدمی اگر قرآن کے خلاف کہتا ہے محمد کے فرمان کے خلاف کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے مولوی جھوٹ بولتا ہے محمد جھوٹ بات نہیں ہے کیا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 سن لو اگر آج تک اس ملک کے اندر اسلامی نظام کا نپاس نہیں ہوا تو اس کا سبب یہ فرقابندیاں یہ چرا بندیاں یہ اپنے بزرگوں کے نام کو اونچا رکھنے کی خواہش کن بزرگوں کی بات کرتے ہو آو ان سب بزرگ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 صرف اللہ رسول کی بات سے رشتہ جوڑوں گے مگر میں اسلامی نظام اس ملک کے اندر نافذ ہو سکتا تو میں یہ کہہ رہا تھا قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ وہاں تصور البحب اللہ ہے جب یا بلا تفا سب مل کر اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مجھے کش کروں اہل عزیز کے اس اسٹیج سے کمالیہ کے لوگوں میں سارے کمالیہ کے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں ہاں اتحاد کر لو ہم اتحاد کے لیے تیار ہیں ہم اتفاق کے لیے تیار ہیں کا رب گواہ ہے ہمیں کسی سے کوئی موافق نہیں ایک بات یاد رکھو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 رب کے قرآن کی طرف آؤ محمد کے امان کی طرف آؤ جس کا ساتھ رب کا قرآن اگر قرآن میں ہے آم اللہ سے. میری یہ دعوت ہے کہ کمالیہ کے لاکھ اہل حدیث کا ایک مسئلہ ایسا بتلائے جو قرآن و سنت کے بنا ہو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں یا اپنے مسئلہ اٹھا کے لائیں ہم انہیں لاتے ہیں کہ ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے محمد کا فرمان کیا کہتا ہے وہ مان یاد یاد کرنا ہم انہیں کہتے ہیں کہ تم مان یا ہم کو منوا اس میں جو گھرانے کی بات کیا ہے میں دو برس پہلے علماء کا ایک وقت لے کے ارب ملکوں کے دورے پر گیا اس میں تمام طبقات کے علماء تھے سب سے پہلا ہمارے سفر کا مرحلہ بغداد کے اندر تھا بغداد میں ہم جمعرات کو پہنچے دوسرے دن چنا تھا سب نے فیصلہ کیا کہ جمعہ کہاں پڑے کہہ لگے جی امام ابو حلی پار رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں نماز کرتے چنا سے ہم وہاں آگے نو علماء کا فاصلہ تھا مجھے اس کی قیادت کا شرما سے لوگ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 جن لوگوں کو حج کا شرف حاصل ہوا انہوں نے کابت اللہ میں بھی دیکھی ہے یہ جگہ مسجد نبی میں تمام تقریباً ارب ملکوں میں یہی رواج ہے اس اونچی جگہ جگہ بھی ہم نو کے نو ساتھی اکٹھے کھڑے تمام طبقات کے لوگ تھے بریلوی بھی دوست بھی تھے ریوبندی بھی ایک شیا دوست بھی تھے اہل حدیث بھی تھے شہخ الحیض عزت مولانا محمد عبداللہ صاحب مولا حضر صاحب یہ الدیش کی طرف سے دوسرا کا جاب نہیں لیتا کہ ان کا ٹکر آنے والا نماز شروع ہوئی اب امام صاحب کی مسجد اور مسجد کے ایک گوشے میں الگ حصے میں امام صاحب کی قبر بھی ہے امام نے ولسلہ کہا ساری مسجد آمین کی آواز سے جنج اٹھے سوری مسجد ساری مسجد اور یہ کمرے کے اندر چھپ کے بات نہیں کر رہا اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ذمہ داری سے بات کر رہا دنیا کا کوئی شخص اس بات کی تردید کرنے کی جرت کر سکتا کوئی کس زمانے کی بات نہیں کر رہا جس زمانے میں کوئی بردار پہنچ نہیں سکتا اگر کسی کو شبہ ہو ہمارے ساتھ آئے ٹکٹ کے پیسے ہم کو دے اگر وہاں امیر ہوتی ہو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 اب مولوی صاحب نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا نماز کے اندر کہ آمین تو ہو گئی ہے آگے پتا نہیں کیا ہونے والا ہے لوگ زمین کی طرف دیکھ رہے تھے مولی صاحب آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اب امام نے سورت جو پڑھی وہ بھی وہابیوں کی سورت پہلی رقط میں سب نے اسمرب نکلوا لا جمعے کی نماز اب امام صاحب اور پریشان مولی صاحب اور پریشان ہو گئے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 اسلام بائیں طرف پھیری منہ میری طرف کہہ کہنا بھابیا خوش نہ ہو دونوں طرح جائز ہے مجھے کہہ کہ خوش نہ ہو دونوں طرح جائز ہے میں نے کہا مجھے دوسری سلام تو پھیر لینے دے دوسری اسلام پھیری کینڈا کیوں ہرس رہے ہو میں نے کہا دونوں طرح جائز ہونے پہ ہرس رہا ہوں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 لوگ حقیقت یہ ہے کعبے کا رب ہوا ہے میں نے اسے کہا دوست دونوں طرح کی بات میرے اور تیرے گناہ جیسے بندے کے بارے میں تو کہی جا سکتی ہے کہ کبھی ہم نے ایسا کہا پھر بھول گئے الٹ کہہ دیا لیکن وہ دونوں طرح کی بات نہیں کر سکتا جس کا رشتہ آسمان سے جڑا ہوا ہے آرابطی! آرابطی! آرابطی! آرابطی! دلات! وہ دونوں طرح کی بات کبھی کر سکتا کہ بھول جائے کہ میں ایسے پہلے ایسا مطلب اتنا آپ بھول گیا کہا ایسے بھی جاؤ یہ کیسی بات ہے یہ کہاں کی بات لو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 جو مولوی بیان کرے اس کو پہنچا اس کا حوالہ یا قرآن سے نکال کے دکھا یا محمد کے فرمان سے نکال کے دکھا صلی اللہ اس کو کہو اپنی طرف سے پچرو کہتے کیا ہے قرآن کہتا ہے اللہ یار کس جواب کیا ہے اللہ کہتا ہے زمین و آسمان میں کوئی غیب کا علم رکھتا کہتے ہیں سیری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 اگر کوئی مسل ہے مولوی کہتا ہے امام اماندین جی مولوی جی رات تیرا پیور ننگا سی سکھا مولوی جی کر ان کی کلاکار جاؤ دے کپڑے لے آ کے منو دے میں انو آج راتی پہنا دینے والا یہ کوئی بات ہے مسلا بسلا دین کے نام پر تو صرف وہ بتلا جو رب کے قرآن میں ہو محمد کے فرمان کیا کہتے ہیں ہم نے مسئلہ بیان کیا اس نے کہا نے ٹوپی نہیں پہنی ہوئی میں نے کہا تجھے نظر نہیں آتی پہنی رہی ہے کیا نہیں پہنی رہی تو یہ نظر نہیں آتی پہنی کہ رسول نے پہنی تھی مسلے کے جواب میں ٹکٹ رسول نے پہنی تھی میں نے کہا میں اسے دین سمجھ کے نہیں پہنتا تو بھی کہہ دے کہ تیرا ختم درود دین میں سے نہیں ہے ہم صبح تیرا ختم دلوا دیتے ہیں چلنا ٹھیک ہے پھر کہہ اگر ہم کہیں دین کی بات نہیں ہے تو حلوہ کون کھلائے گا دنیا کی وجہ سے کون کھلاتے ہیں لوگوں کابے کے رب کی قسم ہے سارے اختلافات ان کا یا سبب پیٹ ہے اس جہنم کے اینم میں یا اس کا سبب جہالت ہے یا اس کا سبب عدالت ہے چوتھی کوئی بات نہیں یا مذہب اسلام دشمن نے پر تاکہ اسلام کے نام پہ اسلامیا عالم کو دھوکہ دیا جا سکے ان کو تکلیف پہنچائی جا سکے جس طرح غلام احمد کا کو پیدا کیا یا اس کا سبب یہ ہے تیرا باپ رات ننگا کر رہا تھا مجھے کپڑے پہنا تاکہ تیرے باپ کو پہنچا یا اس کا سبب پیٹ کا عید کہ اگر ختم بروج نہ دلائیں گے ہماری روٹی کہاں سے چلے گی یاد رکھو یہ تین چیزیں اگر ہم ان کو چھوڑ دیں علم کو اختیار کریں محبت کو اختیار کرے رب کو اپنا رزاق سمجھے تو پھر کبھی اختلاف باقی رہ سکتا آ جس کے ساتھ اللہ کا قرآن ہے جس کے ساتھ محمد کا پرمان ہے وہ سچا اچھا؟ ایک ایک مسئلہ اور یہی وہ اسلام تھا سنو تو صحیح کیا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 اور اختلافات کے خاتمے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ کتاب و سنت کو اپنا حکمران مانو انشاءاللہ شاء اللہ کتاب و سنت کو اگر اپنے لیے فیصل اور منصف مان لیا جائے تو اختلاف باقی رہ سکتا یہی ہماری دعوت ہے یہی ہمارا آوازہ ہے یہی ہمارا ہوکا ہے اور میں خلوص سے دل کے ساتھ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 میں برداشتہ ہونے کی انشاءاللہ اللہ رب العزت کے عدل کرم سے ہماری دعوت سچی ہے اور یہ دعوت پھیل کے رہے آسو. یہ دعوت اور بولو یہ دعوت آسو. ہے دنیا کی کوئی طاقت اس دعوت کو پھیلنے سے روک سکتی آسو. میرا آپ سے یہ وعدہ ہے آج میں انتہائی پگا ہوا بیمار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 میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے بھائی حافظ صاحب کی فاری صاحب کی بات کو رد نہ کر سکا اللہ کا شکر ہے کہ راستے میں سمندری میں ہمارے ایک بزرگ حکیم عبد الرحمان صاحب فوت ہو گئے اور شکر یہ بات نہیں اللہ انہیں جنت الفردوس سطح فرمائے وہاں حافظ صاحب کشریف لائے ہوئے تھے میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلے چلے تاکہ لوگوں کی کچھ نہ کچھ پیاس جو ہے اس کا اضالہ ہو سکے اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہماری اس درخواست کو قبول فرما کے ہمارے ساتھ ہو لیے میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ العزیز آئندہ موقع ملے گا اور آپ کے ساتھ تفصیل سے گفتگو ہوگی وآخر اور الحمدللہ اور اس کے بعد بآخر ہوگا وانا الحمد للہ رب الگ جا بچا کی جی تھی جی. پیڑ میں نورت سے بازار میں چل رہی تھی جی. والی یہ بتا دیجیے ماں مومن نورت کبھی بازار کے درمیان نہیں چلتی جی. ابھی سے کے بات ہے نبی کی ماننے والیوں نے سنا اس طرح گلی کے دیواروں سے نگر کھا کے چل رہے بھی کہ ان کے پٹے بکے تھے بھائی دروازے کہا سبحان اللہ سب کا سبحان اللہ یہ ای ایمان ہے یہ ای ایمان ہے یہ ای ابھیمان ہے اسی لیے میں نے کہا تھا یا اسلام پہ تھی کو یا اسلام کا نام دیکھا کیوں بدنام کرتے لوگ تو میں بھی ارد کر رہا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ستم نبوت کا معنی یہ ہے کہ ان دروازوں کو بند کر دیا جائے جو نبوت کی طرف ان دروازوں کو بند کر دیا جائے جو نبوت کی طرف ہے اس سے نبوت کے دروازے کس طرح اللہ کے اللہ نے یہ ہم کو فہاد بخشی کہ ہم نے جھوٹے نبیوں کا بھی تعلق کیا ہم نے جھوٹے نبیوں کا بھی آرم دروازوں پر بھی پہنا دیا جو دروازے نبوت کی طرف سنتے جو دروازے نبوت کی اور سب سے پہلے اس کا اعلان فاروق کے آدم کے بیٹے اب اللہ نے کیا جب کہو گی اللہ بہت االحات ہو جب ان کے باپ نے آرڈیننس جاری کیا کہ آج کے بعد کوئی شخص سچے تبدیلوں کی نیچے سے ایران نہیں بن سکتا عبد اللہ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ سے نکل کر میرے علی پر پہنچ کر لبائی لے اچھے تبدیل اللہ دے اچھے تبدی کی نیت تیرہ پاتا ہوں گہری نویز وہاں موجود تھی آپ کوئی نہیں نا گہری نویس وہاں موجود تھی لکھا نے کہا منہ کا یمنا ون کا تقمت تیرے باپ نے آرڈیننس جاری کیا پالک آزم ہے امیر الگ ہے خلیف اکل مسلم بھی ہے اس نے آرڈیننس جاری کیا کوئی اچھے تبقہ ہے بالکل اچھے تبقہ بھی نہیں ہے دے رہا ہوں عبداللہ نے محسوس کیا کہ نبوت کا دروازہ کرنا اچھا کیا کہا گڑھ نسلے گا نئے تلاب بہت نکل اتر آ بھی جا میرے باپ کو جا کے کہہ دو تیرا بیٹا تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں کیوں یہ شریعت محمد پہ ناج ہوئی ہے میرے باپ کے ناطل نہیں یہ